اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وکال اللّہ سنی علیمہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے خیرًا او او ان تمدو خیر اوفو او تعف اللہ کا نافوبن قذیرہ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ان اللہ دن یقفر بلّہ و رسولی ہی وئی دن ورخو بہن ہی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ وہ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈال دیں نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ مَنَكْفُرُ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے وہی دونا تقید و بیناداری کا سویلا اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیانی راستے کو اختیار کر لیں اولا اکم ال کافر یہی لوگ حقیقی کافر ہیں وہ آت دنال کافرین آداب اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا عذاب تیار کر رکھا ہے یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے اندر تفریق کرنا کئی طریقے سے ہوتا ہے مثال کے طور پہ جس طرح وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جی جو کچھ کتاب اللہ میں ہے قرآن مجید میں ہے ہم صرف اس کو مانیں گے اور نبی کی بات کو رسول کی بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے حدیث کا وہ انکار کر دیتے ہیں سنت کو وہ نہیں مانتے تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کا ایک طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا حمل کافر اون یہ لوگ پکے سچے کافر ہیں ان کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شاک نہیں ایسے ہی اللہ رب العالمین پر اور بال انبیاء پر ایمان لیانا لے آنا اور باقی انبیاء کو نہ ماننا ان کی نبوت کو تسلیم نہ کرنا یہ بھی تفریق ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فریق و بیند من اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہیں کی اولا کا سوفیتی اجغرا ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ انقریب ان کے اجر وہ اپنے اجر دیے جائیں گے وکال اللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اولائک کا صوفی اتی ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کریم اللہ ان کو ان کے اجر دے گا وقال اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے یس القا الکتاب سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب انت نزلہ علیہ کتاب سماعی کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے فقط موسا اکبر من دارک تو انہوں نے موسا سے اس سے بھی بڑا سوال کیا فقالو تو انہوں نے کہا تھا آرین اللہ جہرتن ہمیں دکھا اللہ تعالی واضح کھلم کھلا فا اخذتهم الصاعقات بذلمهم تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے پکڑ لیا ثم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات پھر ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا فعفونا عن ذلك تو ہم نے ان سے درگزر کی وا اتینا موسی سلطان مبینا اور ہم نے موسی علیہ الصلوۃ کو واضح غلبہ عطا کیا واضح سلطان عطا کی ورفعنا فوقهم اور ان کے پختہ عہد دینے کی وجہ سے ہم نے کو ان پر بلند کیا وقلنا لهم ادخل اور ہم نے ان کو کہا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں وقلنا کل اور ہم نے انہیں کہا لا تعدو فی سب ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو وہ عقد نامن تھا اور ہم نے ان سے بہت پختہ وعدہ لیا مضبوط عہد لیا ہفتے کے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا پہلے اس بارے میں اس کی کچھ وضاحت ہے آگے انشاءاللہ تفسیر تفصیل کے ساتھ اور بھی آ جائے گی تھویمان قدمی تھا کہم و قفری ہم بھی آیات اللہ و قتلی غیر حقِن ان کے اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے انبیاء کو بغیر حق قتل کرنے کی وجہ سے اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں بلطب اللہ علیہ بکفرہم بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی فلاں منونا اللہ کلی وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑے ہی جب وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم و بھی کفریم بکلیم علا مریم بحتان اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان کہنے کی وجہ سے عیسا مریم ورسول ہی اور یہ کہنے کی وجہ سے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو کہ اللہ کے رسول ہیں و با قطلو انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے پر چڑھایا لیکن ان کے مشابہت ڈال دی گئی وہ ان الدین اختلف لفی شک من ہوں اور یقیناً وہ لوگ جو اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس سے متعلق شک میں مبتلا ہیں مالا بھی ان کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے صرف زن گمان کی پیروی کرتے ہیں ماکلو یقینا اور انہوں نے اسے یعنی عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا تھا برفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا وقان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی غالب اور کمال حکمت والے ہیں وہ انمن اہل کتابی اللہ و امن اہل کتاب ہی قبل موتی ہی اور اہل کتاب میں سے تمام کے تمام تر لوگ ہی اس کی موت سے قبل اس پر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا باقی نہ بچے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے وَيَوْمَ يَقُونُ عَلَيْهِمْ شہیدہ اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ سلاط و کو ابھی تک موت نہیں آئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ سلاط پر سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے ایک ہی کی ہاں جی جنبیترائی جنبیترائی اور جنبیترائی یہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تو اتریں گے اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کس بات کی دعوت دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تو ان کی بات مان کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ سب کے سب قطر کر دیے جائیں گے اور صرف اور صرف مسلمان ہی باقی رہیں گے وَيَوْمَ اللَّهِمُ شَّهِدَرْ وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ يَقُونُ اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے فَبِ ذُلْمِ مِنَ الَّذِينَ یہ یتنے کام ذکر کی ان سارے کاموں کی وجہ سے فَبِ من مِنَ الَّذِينَ حَادُوا یہ ودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات احلت لہم جو چی... پاکیزہ چیزیں ان پر حلال کی گئی تھیں ہم نے وہ بھی ان پر حرام کر دی ابھی اللہ کتیرا اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے وہ اقلیم الربا اور سود لینے کی وجہ سے وہ قد نو انہوں حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے وہ الناس الباطل اور باطل طریقے سے ان کے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے وہ آتدنا عذابن علیما اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن کے کون فل علم من لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور جو اہل ایمان ہیں یقون اب یُکمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھما عن ذلا کا و ماں عن من قبلک جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ولم سلاح اور نماز قائم کرنے والے ہیں زکا اور زکات ادا کرنے والے ہیں بلاہ والیوم آخر اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہیں اولاما یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے دیگر امبیا کی طرف, طرف ان کے بعد الى ابراہیم و اسماس و عیسا و سلیمان و آبورا اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ال کی اولاد عیسیٰ ایوب یونس حارون اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی اور ہم نے داؤود کو زبور عطا کی اور رسلنا قد قصصناهم علیک من قبل اور رسلنا لم نقصص لم نقصصهم اور کچھ رسول کے ہم نے بیان کیا ان کو تجھ پر اور کچھ رسول کہ ہم نے انہیں تجھ پر بیان نہیں کیا وقلم اللہ موسا تکلیمہ اور موسا سے اللہ تعالی نے کلام کی کلام کرنا رسول مبشرین و منذرین رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے يقون بعد تاکہ لوگوں پر اللہ کے لیے تاکہ اللہ پر لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے وقان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے لاکین اللہ یشہد و بیما انزالہ ری لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اس نے تیری طرف نادل کی ہے کہ ان ذلا ہی اللہ نے اس کو اپنے علم سے نادل کیا ہے وال ملائقہ تو اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وقا خاب اللہ شہیدہ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے اِنَّ كَفَرُوا وَصَدُّوا عِن اللہِ <بَعِيدًا> وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گئے ہیں اِنَّ كَفَرُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ <طَرِقًا> وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھانے والا ہے اِلَّا مگر جہنم کا ہی راستہ انہیں دکھائے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وقال ذلك علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر نہایت آسان ہے۔ یا ایها الناس قد جاکم, ر... جاکم رسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرا لکم اے لوگوں تمہارے پاس رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کے آیا ہے پس ایمان لے آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر تم کفر کرو تو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے یا اہل کتاب لا تغلو فی دینیكم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اے اہلِ کتاب اپنے دین میں غلب نہ کرو اور اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کہو غلو کہتے ہیں کمی کو بھی اور زیادتی کو بھی افراد و تقریب دونوں کا نام ہے غلو. دین میں کمی بھی نہ کرو اور دین میں اضافہ بھی نہ کرو انم المسیح بن مریم رسول اللہ و کلیم القاحا مریم اور یقین مسیح عیسا بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جس کو انہوں نے مریم کی طرف القاع کیا اور اس کی طرف سے روح ہے وآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثت ان تحو خير لكم انما الله اله واحد پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے اؤ اور یہ نہ کہو کہ تین تسلیس کا عقیدہ چھوڑ دو باز آ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یقینا تمہارا تو صرف اور صرف ایک ہی ہے سبحانه ان یکون له ولد اللہ تعالی اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو له ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ طلاقار ساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے لَيَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَقُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَى الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مسیح عیسیٰ بن مریم اس بات کا انکار نہیں کرتے اللہ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کا بندہ ہونے سے وہ انکار نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کے مقرر فرشتے اللہ کا بندہ ہونے سے انکار کرتے ہیں انکار کرے, اور تکبر کرے گا تو ان قریب اللہ تعالی انہیں اپنی طرف اکٹھا کرے گا پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک سال عمل کیے جنہوں نے تو ان کو ان کے اجر وہ پورے پورے دے گا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا کرے گا وہ امم اللذین استنکفوا واستكبروا فیعذبهم عذاباً الیما اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا تو ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی یوم ولا نسیرا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے یا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے الیکم نورا مبینا اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے ہاں جی نور نازل کیا ہے تو نازل شدہ نور وہ حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث اور آپ کی سنت فم الدین مُسْتَقِيمًا مُسْتَقِيمًا رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا یہ آپ سے فتوا مانگتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلال کے بارے میں فتوا دیتا ہے ہمارے پاس بھی ایک فتوا یا کلال کے بارے میں کلال اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو اس آدمی کو کلالا کہتے ہیں مرد ہو چاہے عورت ہاں ہاں یعنی جب وہ بندہ فوت ہوا ہے نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے وہ کلالہ ہے ہاں جی اللہ کم فر کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلالہ کے بارے میں فتوا دیتا ہے ان امر ان کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اس کی اولاد نہ ہو ولاح اختن اور اس کی بہن ہو فلاحہ نسف تو اس بہن کے لیے اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ ہے پہلے جو تھا وہ کیا تھا کہ اگر اکیلی ہو بہن یا اکیلا بھائی ہو تو اس کو ملے گا چھٹا حصہ کلالہ کے بہن بھائی کو اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ملے گا دو تہائی حصہ تو وہ تھا اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ یعنی اے, جو ماں کی طرف سے ہیں ماں کی طرف سے سگے ہیں اب جو حصہ ذکر ہو رہا ہے یہ حصہ ذکر ہو رہا ہے سگے بہن بھائیوں کا یا باپ کی طرف سے جو ہیں باپ کی طرف سے سگے یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یہ ان کا حصہ ذکر ہو رہا ہے اگر کوئی آدمی مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہوا ہو ہو، حصہ ملے گا وہ ہوا یا پا و یہ آدمی اس بہن کا وارش بنے گا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو हो. یعنی یہ اگر عورت فوت ہو گئی ہے اس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہے اور اس کا ایک بھائی ہے تو ایک بھائی اس بہن کے سارے ترکے کا وارس بن جائے گا انکان فا الحمدانی ماں تارک اور اگر وہ بہنیں دو ہوں تو اس میت کے ترکے میں سے ان دو یا زائد بہنوں کو دو تہائی حصہ ملے گا وہ انکان اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں فلید کریم الحد السّین تو سارا ترقہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا کہ مرد کو عورت کی نسبت دگنا دیا جائے گا یہ بین اللہ الکمن تدلو اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کر بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ وہ اللہ بالکل الشعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احد پورے کرو وعدے پورے کرو احلت لکم بہیمت الانعام اللہ ما یتلا علیکم غیر محل صید وانتم حرم تمہارے لئے چرنے والے چوپاؤں میں سے بہیمت الانعام میں سے سب کے سب حلال کر دیئے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے گئے تیراوت کیے گئے ہیں یعنی جو جو جانور حرام ہیں جن کی حرمت کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے ان کے علاوہ باقی سب حلال ہیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا جی بھینس اس کے لالوں نے کہ کیا دلیل ہے تو یہ آئے دلیل ہے کہ جو جانور تمہیں نام لے کر بتائے گئے ہیں حرام وہ حرام ہیں ان کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں اہل بہیم جو جانور تم پر پڑے گئے تم کو بتائے گئے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے حلال ہیں کئی جانوروں کا تو نام لیا گیا جس طرح گدا اس کا نام لے کر اس کو حرام قرار دیا گیا اور ویسے ایک اصول اور قانون بھی بتایا گیا ہے حدیث کے اندر نبی رسرات اسلام نے واضح کیا ہے کہ ہر وہ پرندہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے جب چپٹتا ہے تو پنجے کے ساتھ پکڑتا ہے اور ہر وہ جانور جس کی کچلی ہوتی ہے یہ حرام ہے باقی سارے حلال ہیں کچلی وہ لمبا دانت ہوتا ہے دانتوں کے درمیان آپ کی بھی کچلی ہے جسے جس آپ دھاگا توڑتے ہیں اس کو کچلی کہتے ہیں کچلی والا دانت ناپ اس قربی میں بولتے ہیں نوکیلے دانت ہاں دان. جی. اکثر گوشت خوروں کے نوکیلے ہوتے ہیں کتا اگر اس نے منہ کھولا ہو تو اس کے بڑے وادے نظر آتے ہیں دو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں دونوں طرف بھینس کی قربانی ہے نہیں قربانی نہیں بھینس کی حلال ہے ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہے مخصوص اللہ نے ہاں گھوڑا حلال ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کھایا ہے کھانے والے بھی موجود ہیں اب بھی موجود ہیں منع نہیںانگا میں رکھی ہونی چیتی چھری نہیں پھرا قیمتی جانور ہے कीमती जानवर है ऐसे तरह घोड़ा हां कोई करदा है करोड़ा दबा करके खवाया गया है लोग ने खा खान लिया बोत ही पुरानी गल नहीं गी ने ہاں بالکل اللہ بہیمت النۃم تمہارے لیے بہیمت الانعام چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑے گئے غیرم حرم اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہو جبکہ تم احرام والے ہو یعنی ہیں تم پر حلال لیکن اگر تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو پھر شکار کو تم نے حلال اپنے لیے نہیں سمجھنا بلکہ وہ شکار محرم کے لیے حرام ہو جاتا ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے ایمان تم اللہ تعالی کے شاعر کو حلال نہ کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو حرمت والے مہینے کو ولحدیا اور نہ قربانی کو حج یا عمرے کے موقع پر جو لے کے جات جائی جاتی ہے قربانی اس کو حدی کہتے ہیں اور نہ ہی ان جانوروں کو جن کے گلے کے اندر ہار ڈالے گئے ہوں طلائد ولا امين البيت الحرام اور نہ ہی بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کو یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا والله تعالى کی کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا مندی چاہتے ہیں واذا حللتم فصادوا اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو پھر شکار کرو وَلَا <أَنتَعْتَدُو> اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ انہوں نے تم کو مسجد, مسجد حرام سے روکا ہے یہ کہ تم زیاتی کرو یعنی کہ کفار نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے مسجد حرام میں جانے نہیں دیا تو اس وجہ سے تمہارے اور ان کے درمیان دشمنی پیدا ہوئی ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ اس دشمنی کی وجہ سے تم بھی مجرم بن جاؤ تو لہذا بلد حرام کی طرف جانے والوں کو تم کچھ نہیں کہو گے تعاون و تقوا اور نیکی اور تقوے کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو وَلَا تعاون عَلَى الْإطْمِ اور گنا اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو وہ اللہ اور لا صدر ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی بہت سخت صدا والا ہے حرمت علیکم, حرمت علیکم المیتت والدم والحم الخنزیر فما اہلا لغیر اللہ بہی والمنخنقت والموقودت والمتردیت والنتیحة وما اقل السابع الا ما ذکیتم و ما اصبح على النصب وان تستقسموا بالاذلام ذلك تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے اور گلا گھونٹ کے گھٹ کے مرا ہوا جانور کا اور چوٹ لگ کر मरा ہوا اور اوپر سے گر کے مرا ہوا اور جس کو سینگ مار کے کوئی جانور مار دے اور جس کو درندے کھا جائیں یہ سب تم پر حرام ہے اللہ ما رکی تم مگر جس کو تم ذبح کر لو یعنی جان نکلنے سے پہلے پہلے ذبح کر لو ذبح ذبیحا الب اور جو آستانوں پر ذبح ہوتا ہے وان و بالازلام اور تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرنا یہ بھی تم پر حرام ہے ذالکم فسق اے مخاطبو یہ گناہ والا کام ہے دینا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کر لیا ہے فَمَنِ ازْتُرَّ فِي مَخْبَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِئِتْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو جو آدمی مجبور کر دیا جائے بھوک کی صورت میں اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ تعالی خوب بخشنے والا نہائیت مہربان ہے يَسْأَلُونَكَ مَا دَعُ حِلَّ لَهُمْ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور وہ شکاری جانور جن کو تم نے سکھایا ہے جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو شکاری کتے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے اگر وہ شکار کتوں کے ذریعے کیا جائے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے فکلوبی تو جو وہ تم پر روکے رکھے اس کو کھاؤ بزرس اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا نام ذکر کرو باق اللہ اور ڈرو ان اللہ سری الحساب یقین اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے تو کتا شکاری یہ نہیں کہ وہ شکاری نسل کا کتا وہ شکاری کتا ہوتا ہے جس کو شکار کرنے کا طریقہ سکھایا جائے اور یہ کتا جانور کے اوپر جھپٹے گا اس کو پکڑے گا اور اس کو زخمی کر کے روک لے گا اور پھر خود کھڑا ہو جائے گا کھائے گا نہیں اور منہ میں پکڑ کے لے آئے گا یا پھر اگر بھاری جانور ہوگا لایا نہیں جائے گا تو زخمی کر کے اس کو کھڑا ہو جائے گا اور مالک پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اگر کتے نے کسی جانور کو شکار کرنے کے بعد خود بھی کھانا شروع کر دیا تو پھر آپ اس میں سے نہیں کھائیں گے کیونکہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے الیوم احل لکم الطیباتو آج کے دن تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَحِلٌ لَكُمْ اور لوگوں کا کھانا جن کو کتاب دی گئی وہ تمہارے لئے حلال ہے و وَتَعَامُكُمْ حِلٌ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے مِنَ الْمُؤْمِنَاتُ اور مُؤْمِنَو, پاک دامن عورتیں وہ تمہارے لیے پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے یعنی یہودہ کی عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں ادھر آتے ہی جب تم ان کو ان کے حق محر دے دو غیر مسافین اس حال میں کہ تم ان سے نکاح کرنے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے بال اخدان اور نہ ہی چھپی آشنائیں بنانے والے پمیکر بل ایمان فقط حبی خاؤ اور جو ایمان سے انکار کرے تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا وہ ہوا فی الآخراتی مین اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے